اما من بسم اللہ الرحمن سلام علی کا رسول اللہ السولا علی کا حبیب اللہ السولاۃ و سلام علی کا نبی اللہ ولا علی حبی یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور انشاءاللہ شاء اللہ جیسے کہ سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدض اللہ علی آپ کے سوالات ہوتے ہیں بصورت واٹس اپ بصورت کالز اور وہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں پرٹیکولر موضوع ہمارا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بالخصوص مالیات یعنی ہماری اکنامکس ہو گئی معاشیات ہو گئی لین دین ہو گیا تجارت ہو گئی ملازمت ہو گئی اس حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں کوئی بھی اشکال آپ کے ذہن میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ فون اٹھا سکتے ہیں کالز کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جل وجل سلسلہ کریں گے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ ازد تم پر رحمت فرمائے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے کے مفتی صاحب کی طرف بڑھیں یہ عرض کر دوں کہ پچھلے ہفتے سابقہ ہفتہ جو گزر اتوار جو گزرا اس کو آپ نے ریکارڈڈ سلسلہ دیکھا تھا ایک ہفتے کا گیپ آیا ہمارا اس اعتبار سے کہ لائیو سلسلہ ہوتا ہے لیکن سابقہ اتوار کو ہمارا ریکارڈیڈ سلسلہ ہوا اور وجہ اس سلسلے میں بھی بیان کی تھی کچھ اب کارکردگی بھی بیان کر دیتا ہوں کہ مفتی علی ازغر اتاری مدی اللہ علی الحمد اللہ آج دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے لیے مختلف مجالیس سے مشاورت کے لیے اور تربیت کے لیے پنجاب تشریف لے گئے تھے بالخصوص لاہور اور گجراوالہ میں دو بڑے ہمارے الحمد للہ تاجر اجتماعات کا سلسلہ ہوا تاجر سنت بڑے اجتماع تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ان اجتماعات کی خصوصیت یہ تھی کہ باقاعدہ ایس ایم ڈی کے ذریعے اور ایل سی ڈی اسکرین کے ذریعے جو حاضرین تھے جو اسلامی بھائی شریک تھے جو تاجران شریک تھے ان کو جو گفتگو کرنی تھی جن عنوانات پر بیان کرنا تھا اس کی پرزنٹیشن گرافیکل پریزنٹیشن تیار کی گئی تھی اور وہ ہاتھوں ہاتھ اس بیان میں چلائی بھی گئی تھی یعنی یوں سمجھ لیجئے آڈیو اور ویژل طریقے سے سمجھانے کی ایک جدید انداز جو ہے اس کی کوشش کی گئی تھی اور اس سلسلے میں دو موضوعات پہ مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی آپ کے جو لیکچر تھے بیانات تھے وہ دو عنوانات تھے مدینت المرکز الولیا لاہور میں جو بیان ہوا اس کا موضوع تھا سود کیا ہے یقینا جو تجارت سے وابستہ افراد ہیں وہ اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل تجارت میں سود بہت زیادہ گھستا جا رہا ہے شامل ہوتا جا رہا ہے اور ایک تاجروں کا ایک بڑا طبقہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہم سود سے خلاصی نہیں پا سکتے اور پھر وہ سود کو جانتا بھی نہیں تو مفتی صاحب نے سود کیا ہے سود کی تعریف اس کی صورتیں اس کی مثالیں اس کی اقسام اور ان کے احکام جو ہیں یہ سمجھ لیجیے خلاصہ ہے اس بیان کا ان چیزوں کو اس بیان میں بیان فرمایا تھا پھر گجراوالہ میں جو تاجر اجتماع ہوا اس کا موضوع تھا مال کے حقوق اور وہاں آپ نے اسی انداز پر زکوات کے احکام بیان فرمائے کس کس زکوات کی تعریف کیا ہے کن اموال پہ زکوات ہے کن پہ نہیں ہے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اور مختلف جو اس کی کیفیات ہیں وہ بیان فرمائے اسی طریقے سے زکات کی مثالیں بھی بیان فرمائیں مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں آ, ویسے تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا مجھ سے کہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا لیکن لائف سلسلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ شبقتیں امید ہوتی ہے کچھ تو آپ فرمائیں گے اس حوالے سے الحمد للہ اب المسلیم اماد فاروزیم بص اللہ یہ تاجران تربیتی اجتماع تھا تربیتی سننا تو بڑے اجتماع میں عام پر یہ ہوتا ہے کہ واض و نصیحت اور مشتمل بیانات ہوتے ہیں تو ان اجتماعات کے اندر ذہن بنا جاتا ہے لوگ غلط کام چھوڑنے پر راضی ہوتے ہیں اور جو انہیں کرنا چاہیے اس کے سیکھنے پر راضی ہوتے ہیں تو سود کے تعلق سے ہم نے ایک ہی نشست میں تقریباً دو گھنٹے بیان ہوا ہوگا اور آج آپ پورا گھنٹہ سوال جاب ہوئے ہوں گے سود کے حوالے سے تو دو گھنٹے سے تو ایک نشست میں پورا بیان था था। था। کیا اور مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی بندہ اٹھ کر گیا ہو کافی جو ہماری تعداد تھی تاجران کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے سے ہی فارمیٹ بتا رکھا تھا کہ اس فارمیٹ پر بیان ہوگا تقریر نہیں ہوگی یعنی واضح نصیحت نہیں ہوگا بلکہ فقہی ہی مسائل پر گفتگو ہوگی اور فقہی مسائل کے تعلق سے یہ موضوع بڑا اہم ہے خاص طور پر اس کی صورتیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اب ہم تیاری کرتے رہے پریزنٹیشن کی تیاری ہوئی اب مجھے ایک چیز بڑے کھائے جا رہی تھی کہ یہ جو باتیں بڑی مشکل ہیں کلاس ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ استاد طلبا کو پڑھاتا ہے اگلے دن پھر کلاس ہوتی ہے طلبا کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے بات بتائی تھی وہ دوبارہ بتا دیں وہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور نیکسٹ آپشن کے پاس ہوتا ہے اب یہاں کوئی آپشن نہیں تھا کہ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ جب گیٹ سے نکلیں گے تو بہت ساری باتیں ذہن سے نکل چکی ہوں گی اور یہ ایک فطرتی بات ہے جی پھر بس ذہن میں خیال آیا اور غیبی اسباب بھی پیدا ہوئے ذہن یہ بنا کہ مکتبۃ المدینہ نے بالخصوص بہت تعاون کیا جی اس پوری پریزنٹیشن کو شائع کر دیا جائے جی تو ہم نے تین سو کا دیا تھا جی تین سو لوگ ہوں گے جی لیکن نے کو زیادہ شائع کی تو وہ ہم نے بیان کے پندرہ بیس منٹ بعد جی جب تمہید ہم نے بیان کر دی کہ آج ہم نے کیا بیان کرنا ہے پندرہ بیس منٹ بعد وہ تقسیم کر دی کہ آج آپ کا یہ نصاب ہے جی اور یہ نصاب آج کی نشست میں ہم نے پڑھنا ہے جی اور پھر باقاعدہ صفحہ نمبر لے کر کہ جرآب کھولئے اب میں وہاں ہوں ذرا اس کو دیکھیے جہاں زیادہ مشکل مقام تھا وہاں میں صفحہ کھلوایا ورنہ آئی کانٹینٹ کے ذریعے کام چلتا رہا لوگ ایس ایم ڈی دیکھتے رہے یا جن کے پاس ایل سی ڈیز تھی وہ بات دیکھتے, بات دیکھتے رہے اور سوال و جواب کا سلسلہ رہا آ, مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی روحانی طور پر اور ایک بندہ جو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے بعد اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے جی کیا لوگوں نے سوالات کیے نا جی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو موضوع سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا جی جیسا جی گجرا والا کے اندر ایک سوال نے مجھے بڑا متاثر کیا اتفاق سے جب میں دارالفتار سے گیا ہوں دن جی جی تاریخوں میں آخری دن میں نے ایک فتوے پر کام کیا جی وہ یہ جی تھا کہ کار کمپنی ہے اور اس اس کار کمپنی نے گاڑیاں بک کی اور پھر بک کرنے کے بعد لیٹ کر دی ڈیلیوری تو گورنمنٹ کے کسی کارون کی وجہ سے وہ کسٹمرز کو پیسے واپس دے رہی ہے اب یہ معاملہ سود ہے یا نہیں ڈپینڈ تھا اس بات پر کہ یہ جو رقم لوگوں نے دی تھی بکنگ کے وقت یہ قرضہ تھی یا کہ آ, سمن تھی ٹھیک یعنی قیمت تھی تو فکری طور پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ قرضہ نہیں تھی سمن تھی اب جو یہ مثلا زکاعت کے میں نے مسائل بیان کیے کہ یہ جو آپ کی ملکیت میں اس کا یہ معاملہ ہے جو آپ بی جمع کراتے ہیں آپ کے رقم پر زکات آپ کو دینی ہوگی آپ نے دو قسطیں بھروائیں بی سے نکلائی بکیا رقم آپ کے اوپر قرضہ ہے تو ایک ساتھ کھڑے ہوئے سنار تھے انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں کسٹمر کہ جی ہمارا اتنا سونا تیار کر دو اب اس میں دو چار چھ مہینے لگتے ہیں اس دوران اگر ہم نے زکات نکالنی ہوئی کہ ہمارا سال جو پورا ہو رہا ہے تو یہ رقم کس کی شمار ہوگی اتنا باریک سوال تو لا والا یہ رقم ان کی شمار ہوگی ٹھیک ان پر بے استثنا کے اندر جو رقم لے لیتا ہے میکنگ کرنے والا اس کی ملکیت یہ سوال اپ کی مطلب جو گفتگو تھی اس سے نکلا ہوا ہے اس سے ان کے ذہن میں آیا اور سوال کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ رشمد اللہ اب سمجھے ہیں اصل میں روز بھائی بات ہی ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ بہت اہم ہوتا ہے ٹھیک مدنی چینل ہو یا کوئی مطلب کہ اپلیکیشن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے سن رہا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کوئی نہ کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بندہ جو ہے وہ بالکل متوجہ نہیں ہوتا سو فیصد کنسنٹریشن نہیں رکھ پاس کا بہت مسائل ہوتا ہے جب سامنے بٹھا کر تربیت کی جائے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بڑا قوی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے مدرچہ ناظرین بھی امید ہے کہ جلد ہی یہ سب چیزیں دیکھ پائیں گے بندے چینل پر انشاءاللہ کر رہوں گے ان yeah. شاء پر انشاءاللہ اس کو ایڈٹ کیا جائے گا کتنے دن کا ادب دیا جائے ناظرین کے لیے بہت ہماری کوشش لائیو کا فائدہ اٹھا لو نا میں بھی ڈیٹا جو ہے ہمیں پرسوں مل جائے گا لائف کا فائدہ میں بھی اٹھا لوں نا پنجاب سے ہمیں یہ تلا ہے کہ پرسوں ہمیں ڈیٹا مل جائے گا اچھا اور اس پہ ورکنگ کر کے کیونکہ آپ کے تو علم ہے تین تین ساڑھے تین تین گھنٹے کے یہ اجتماد تھے اب اس کو جو ہمیں قصوں میں تقسیم کر کے اللہ نے چاہ تو دس سے پندرہ دن میں امید ہے شابان سے پہلے ہو جائے گا جی شبان سے یعنی ہمارا کام جو ہے وہ ہم پورا کر لیں گے ہمارا جو ٹیم ورک ہے وہ ہو جائے گا سے صرف کال آئی ہوئی ہیں لیکن ایک سوال میں یہاں چاہوں گا کہ تربیت بھی ہو جائے گی اور ایک آپ کا معافی ضمیر بھی پتہ چل جائے گا کچھ کام ہوتے ہیں زندگی میں کیونکہ تاجران کا سلسلہ ہے تو ان کو بھی امید ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا کچھ کام ہوتے ہیں زندگی میں کہ جب آپ نئی شروعات کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کامیابی بھی مل سکتی ہے ناکامی بھی ہو سکتی ہے بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہت برا بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو اسٹیپ اٹھایا یعنی یہ انداز جو ہے یوں سمجھ لیں اس وقت دنیا میں رائج ہے لیکن ہماری یہاں رائج نہیں تھا تو آپ نے ایک اسٹیپ اٹھایا اور یہ کرنے گئے اس اعتبار سے تو آپ کی ایکسپیکٹن ہوگی کہ بھائی یہ چیز ہوگی یہ چیز ہوگی یہ چیز ہوگی ایک تو تھی ایکسپیکٹیشن اور پھر جب وہ ہو گئے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور جب وہ وقو پذیر ہو گئے وہ سارے معاملات نمٹ گئے تو پھر آپ کی کیفیات کیا تھی دیکھیے اللہ تبارک کو تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جی <coughs> میرے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے یہ <coughs> تو مشاہدہ ہے اور میں uh, پلان بی اور سی تیار رکھتا ہوں یا ذہن میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے بندہ سوچنے بھی یہ ساتھ تھا اور کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا جیسے ہمارا جو حال بک ہوا تھا اس کی تشہیر ہوئی تھی وہ چینج ہوا تو پتا چلا کہ وہاں کچھ رکاوٹیں ہیں اور اچانک کچھ ایسی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں کہ پورا علاقہ جو بند کرا دیا گیا ہے اسی تاریخ کو ساری سرگرمیاں ٹھیک ہے چینج ہوا دوسرا بھی چینج ہوا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں میرا تو پہلے دن سے یہ ذہن تھا جو میں نے پہلا میسج دیا تھا کہ بے شکی مسجد میں رکھ دیں ٹھیک ہے مسجد میں رکھا جا سکتا تھا صحیح ہمارا کمرہ ڈیلیور کرنا تھا صحیح لیکن بہرحال میری توقع سے بڑھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے ٹھیک ہے چلو کالس کی طرف بڑھتے ہیں بہرحال اگلے ہفتے بھی ناغا ہوا ہے لائف سلسلے کا ریکارڈڈ تو آپ نے دیکھا ہے, لیکن لائف کا ناغا ہوا تھا آپ کی کالز لیتے ہیں شامی سلسلہ کرتے ہیں جی جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو غسل دینے کی اجرت لے جا سکتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مردے کو غسل دینا ایک قابل معاوضہ کام ہے کوئی نہیں لیتا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں ہم زیادہ تر نہیں راج کے نہیں لیتے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے, لیتا بھی ہے اور طے کرتا ہے جی اتنی اجرت میں لوں گا تو اس میں حرج بھی نہیں ہے میں نے آج ہی ایک تصویر دیکھی ہے مرز بھائی میں نے وہ آ, اپنے پیج پر اس لیے شیئر نہیں کی کہ اس کے اندر کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جو ایک کام کر رہا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ لوگوں تک جائے میرا دل بڑا رنجیدہ ہوا سے تعلق سے جی کیا تھی ایک شخص کو فٹ پاتھ پر لٹایا ہوا ہے اسٹرکچر کے اوپر اسٹرکچر اس اس اس کے اوپر فٹ پاتھ پر جی گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بندہ جو ہے پائپ ڈال کے اس کو نلا رہا ہے ایسی مردے کی یعنی میت تھی وہ میت مردے کی ایسی تزلیل تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی اللہ تو ایک خاص ماحول کے اندر پردے کا اتمام کر کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اس کو کوئی ناپاک سمجھ رہے ہیں آپ اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے یعنی یہ لکھا ہوا تھا کہ جی لا وارث لاش ہے لیکن دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں ملی ہے تو تقریم تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا مسلمانوں کے علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہی پائے جاتے ہیں جی تو ایک پورا گسل کا طریقہ ہے اس پہ صابن بھی لگانی ہوتی ہے پانی میں خوشبو بھی ڈالنی ہوتی ہے پیری کے پتے بھی ڈالنے ہوتے ہیں جی پانی نیم گرم بھی کرنا ہوتا ہے مردوں جی کو تکلیف نہ پہنچی جو اس کی احتیاطیں پھر ہوں اور اصل چیز ہوتا ہے اہتمام اور اکرام ٹھیک جی اہتمام کیا جاتا ہے جی اور مسلمان کی جو باڈی ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے ادب اور تقریم کے ساتھ یہ مراحل انجام دیے جاتے ہیں تو مجھے تو بہت دکھ ہوا اور اتفاق ہے کہ ایک اتفاق ہی ہے جی, سوال آ گئی تو وہ میں نے اظہار بھی کر دیا کہ اب ہمارے ہاں ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہر آدمی غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جی صاحب <تصفح> اگر یوں بولا جائے نا کہ کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو شاید غلط نہ ہو بہت کم افراد ہی ہوتے <تصفح> اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ غسل تیرنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے جی طریقہ کا. اب ہمارے غزیز کا پیچھے انتقال ہوا تو میں موجود تھا غسل میں جی لیکن میں نے پھر بھی جو اسلامی بھائی غسل دیتے ہیں ان کو بلوایا جی اب ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ جی کیا ضرورت ہے ہم ہے نا میں نے کہا نہیں کچھ چیزیں ہیں اور پر ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ہماری چونکہ عادت نہیں ہے روٹین ठीक. نہیں ہے تو ان چیزوں پہ ہمارا دھیان نہیں رہے گا اور ہم اناڑی بن کے جو ہے نا غسل دیں گے مناسب نہیں ہے تجربہ ہوتا گا تجربہ ہوتا ہے وہ یہی ہوا کہ جب کپڑے اتارنے کا معاملہ تھا تو انہوں نے جس مہارت سے وہ کینچی سے کپڑے اتارے ہم خود دیکھ کے ہو گئے اس سے پہلے بھی غصہ دینے کا اتفاق ہوا ہے ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے لوگوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی کو بلوا لیں لیکن وہ باڈی جو ہے وہ آپ کا عزیز ہے آپ اس کے جسم پہ ہاتھ لگائے گے تو کیا پرابلم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یوں یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ احسان کا اکرام کا اور عزت کا مستحق ہوتا ہے تو ہمارے تو ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مخصوص ان کو ڈھونڈا جاتا ہے تلاش کیا جاتا ہے اب چونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے پھر اس کو کے علاوہ کوئی ان کی مصیفیت نہیں ہوتی تو پیسے مانگ لیتے ہیں. تو پیسے مانگنا جائز ہے اور معاوضاتے کر کے غسل دینا ہی بھی جائز ہے ٹھیک ہے آپ نے مطلب گفتگو ہوئی ہے ہمارے سلسلے کا فارمیٹ تو غیر تحریر تجارت سے متعلق ہے لیکن اسلام اور مطلب ایک اخلاقیات کی جو تقاضے جائسی بات ہے مفتی صاحب نے اسی پہ گفتگو کی تو مختصراً اگر یہ پتہ چلے کہ یہ بے حصی جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو ہے خوف ٹھیک ہے کہ مردے کو ہاتھ لگانے سے پتا نہیں کیا ہو جائے گا جی ایک نیچرلی خوف ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جب اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو محبت کا ہاتھ لگاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک ہے. ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اور ہاتھ لگائے گا تو پتہ نہیں محبت کا ہاتھ لگائے یا زبردستی کا ہاتھ لگائے ٹھیک ہے ہماری دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے امیر علیہسنت و فیضان ہے مختلف شعبہ جات میں مسلمانوں کی اس حوالے سے خدمت سر انجام دے رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ایک ہمارا شعبہ جہاں مجلس تاجران ہے جہاں تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف سیشن رکھے ان کو نیکی کی دعوت پہنچا کر مدنی ہلکے رکھے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سلسلہ حکام تجارت بھی اس مجلس کی معاونت ہی کرتا ہے تو اس طریقے سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے اسی طریقے سے کیونکہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے جو مسلمان اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور رخصت ہونے کے معاملات یعنی موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بہرحال اسلام میں ایک اہمیت حاصل ہے اس کے حقوق ہیں اور اس کی اپنی اہمیت اور نازکیت ہے تو ہماری ایک مجلس ہے جس کا نام ہے مجلس ہے تجہیز و تکفین اللہ کی رحمت سے یہ علاقہ سطح سے لے کر شعلہ سطح تک اس کے ذمہ داران موجود ہیں آپ ان سے بھی اس حوالے سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں معاونت بھی لے سکتے ہیں اور یہ مجلس مختلف اوقات میں تجہیز و تکفین کی تربیت بھی فرماتی ہے تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں اس کی وی سی ڈی بھی جاری ہو چکی ہے اور بھی میری معلومات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے تو یہ سارے ذرائع ہیں ہم سب کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس سے اس مجلس کے کام سے بڑا متاثر ہوا جی میرے پاس سب سے بڑا ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے اپڈیٹ ہونے کے لیے مدنی خبریں ہیں جی دعوت اتنے کام ہو رہے ہیں اتنے کام ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر تو پانچ حصے میں جانتا ہوں پانچ حصے میں جانتا ہوں کہاں کا کیا سرگرمیں ہو رہی ہیں الحمد للہ اب اللہ تعالیٰ کے رحمت شامل حال ہیں تو مدھیہ چرا میں جب دیکھتا ہوں نا کہ شہر شہر کی خبریں آتی ہیں دی دی کہ لوگ جمع ہیں اور ڈی وی ڈی چلائی ہوئی ہے اور وہ سیکھ رہے ہیں کہ تجیز و تکفین کے کیا مصنون معاملات ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی تربیت کریں گے اور اس چیز کو شہر شہر پھیلائیں گے محلہ محلہ پھیلائیں گے تو زیادہ افراد ایسے پائے جائیں گے کہ جو اس, ان چیزوں کے جاننے والے ہوں گے بالکل تو بہت اچھا طریقہ کار ہے بشاشاء اللہ اس کے ویسے ہمارے ساری سارے اراکین امیر اللہ نے فرمایا کہ ستارے ہیں تارے ہیں لیکن اس کے جو رکنے شورے ہمارے اماد مدنی ہیں مولانا اماد مدنی اور ان کی جو حساسیت مسائل کے حوالے سے وہ کافی مشہور و معروف اللہ تعالی نے برکت فرمائے اور مجلس تجہیز و تقفین کو خوب خوب اور اچھے انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا اگلی کال دیجیے ہندو گجرات جامنہ سے محمد ساجد اطاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ احکام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے مختصر کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بھی چیز قبضہ کیے بینا اس کو دوسرے کسی کو بیچ کر اس میں سے نفع کمانا کیسا ٹھیک جی. ہے قبضہ کیے بغیر آگے چیز بیچنا جی ایک ہوتی اشیاء منقولہ اور ایک ہوتی اشیاء غیر منقولہ جی. مویبل اور نان مویبل جیسا کہ جو پلاٹس ہیں یہ غیر منوقولہ ہیں ٹھیک ہے نان نہیں نان موویبل ہیں تو مویبل چیزوں کا حکم یہ ہے کہ قبضہ کیے بغیر جی ان کو آگے نہیں بیچ سکتے ٹھیک جی ہے قبضہ کرنا روزے کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے جی پہلے آپ خریدیں گے قبضہ کریں گے پھر آپ آگے بیچیں گے جو نان مویبل چیزیں ہیں ان میں تفصیل ہے اگر شہر میں ہے تب بھی قبضہ ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر تنازع پایا جاتا ہے جی مثال کو طور دار بیٹھا ہوا ہے اور یا کوئی قبضہ ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو وہ خارجی اعتبار سے جدا گانا ایک سبب پایا جا سکتا ہے اقد فاسد کے پائے جانے کا تو وہاں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جا رہی اور جو چیز شہر سے باہر ہے تو وہاں بہرحال قبضے کے حوالے سے فکانیں تاقدیں بیان کی ہیں ٹھیک ہے اس کے الگ مسائل ہیں اور ہمارے ہاں پراپرٹی کے کام میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ پلاٹ کی نومنیشن ہی نہیں ہوتی ہے یوں کے لیجیے کہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوتا پلاٹ ہے کہاں ٹھیک ہے کہ جی پچاس ایکڑ کی آبادی اس میں کہیں بھی مل جائے گا حد بندی ہی نہیں ہے حد بندی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس سروس کو بھی ہم نے جائز نہیں کہا حد بندی ہونا ضروری ہے اگلی بول دیجیے محمد شہبازی خان سے آج رہا ہوں سلسلہ اقامی تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ دودھ وغیرہ کے لیے پیسے دکاندار کو ایڈوانس دے دیتے ہیں یوں مہینے کے شروع میں ایڈوانس رقم دینا کیسا اچھا انہوں نے کہا اکثر ٹھیک ہے جی ہمارے علماء نے اس صورت سے منع فرمایا ہے یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میں انڈیا ناگپور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ بعض وقت کوئی شخص ہمیں پیسے دے دیتا ہے کہ یہ سامن وغیرہ لانے تو اس میں پیٹرول وغیرہ کا خرچہ لگ جاتا ہے کچھ لگ جاتا ہے تو اس پہ اس نے اگر پچاس دیا تو اگر ساٹھ رکھ لیے یا سو دیا نبے کا سامن ہوا تو بچے ہوئے پیسے اگر رکھ لیے بغیر بتائے تو اس کا کیا حکومت بغیر بتائے ٹھیک ابھی جو ہم نے سلسلہ کیا سوت کے اوپر جی اس کی اسٹارٹنگ میں نے یہاں سے لی تھی کہ لین دین کے تین سو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک امانت جی امانت کے طور پہ کوچی لی جائے ٹھیک ہے دوسرا قرض کے طور پر کوچی لی جائے تیسرا انویسٹ کے طور پر کوچی لی جائے ٹھیک ہے قرض سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا صحیح امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے انویسٹ کے لیے جو رقم لی جائے گی اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور اس کے نفع اٹھانے کے طریقے ہیں ٹھیک ہے مسلم نفط, نفع اٹھایا نہیں جا سکتا نفع نہیں اٹھایا جا سکتا نہ لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے تو یہ جو انہوں نے سخت بیان کی ہے یہ امانت کی ہے جی یہ بطور معاوضہ نہیں جا رہے کہ انہوں نے پچاس روپے طے کر ہیں اور پچاس روپے ہی یہ لیں گے صحیح اب ایسا ہے یہاں پر کہ ان کو پیسے دے دیئے جو خرچہ رکھ لیجیے گا تو باقی ان کو واپس کرنے پڑیں گے باقی کی جو رقم ہے ان کے پاس امانت ہے یہ خرچ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطلب یہ جو کہہ رہے کہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے گاڑی میں آنا جانا ہے ان کو بتائیں کہ پیٹرول کے پیسے میں گا ٹھیک یہ نہیں ہے کہ چیز ملی ان کو پچاس روپے مثال کے طور پر کی ٹھیک ہے انہوں نے مالک کو کہا کہ بھئی سو پچاس روپے کی ملی ہے ٹھیک جھوٹ ہو جائے گا ٹھیک تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ پچاس روپے کا جو ہے کرایہ لوں گا جائز ہے تیسری صورت یہ ہے کہ مالک کو بول دیا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ جو بھی پیٹرول کا خرچہ آئے گا وہ میں آپ سے لوں گا ٹھیک ہے پھر آ کے بتا دیں کہ اتنا خرچہ آیا پیٹرول کا ٹھیک ہے یعنی جو پیسے لینے ہیں اس کی مد انہیں بتانی ہوگی کہ سروسز کی مد میں لے رہے ہیں یا جو پیٹرول کی مد تین طریقے نکلے نا ایک تو یہ نکلا کہ جناب یہ قیمت پڑھا کے اپنے دل میں رکھ کے بار بول دیں آگے یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں دوسرا یہ کہ معاوضے پر کام کریں تیسرا یہ کہ جتنا خرچہ وہ اتنا لے اس سے زیادہ نہ لیں ٹھیک آخری دونوں طریقے جائز ہیں ٹھیک اگلی کال دیجیے Uh, مفتی صاحب کی وارگاہ میں میرا uh, سوال یہ ہے کہ ہمارا بزنس پینٹ کا ہے تو اس میں ہم ایک کمپنی سے پینٹ لیتے ہیں تو وہ ہمیں پینٹ بھجواتے رہتے ہیں اور ہم کچھ رقم ان کو دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں uh, جب ہم پینٹ پرچیز کرتے ہیں تو 40% ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پھر 3 ماہ کے بعد ہمیں uh, کچھ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں 3% پھر 6 ماہ کے بعد پھر ہمیں چھ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اب ہم ان سے گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں تین ماہ کے بعد ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا چھ ماہ کے بعد ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یہ جو ڈسکاؤنٹ ہمارا تقریباً سالانہ سات لاکھ اور بیس ہزار تقریباً بنے گا جو ہم ان سے پیٹ لیتے ہیں تو وہ ہم سے وہ لے لیں گے پہلے تو اس کا یا تو ہمیں پیٹ دیتے ہیں یا رقم لینا چاہیں تو وہ بھی ہمیں مل سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اب گاڑی ہمیں اس وقت میں ملے گی پہلے ہم ان میں ان سے سلانا تقریباً پینتیس سے چھتیس لاکھ کا سامان پینٹ لیتے ہیں اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو گاڑی لینی ہے تو آپ کو پچاس لاکھ کا پینٹ بیچیں گے تو آپ کو ہم گاڑی دے دیں گے تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیں تو اس طرح گاڑی لینا ان کو کیسا ہے سوال سن رہے ہیں مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ پینٹ کمپنیاں جو دکانداروں کو دے پینٹ پینٹ یہ کلر وغیرہ تو یہ جو دیتی ہیں تو اس کا طریقہ کار پروفٹ کا یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر سو ایک ہزار روپے کی بالٹی ہے تو وہ ایک ہزار ہی کی دیتی ہے ایک ہزار ہی کی دیتی <تصفیق> و... ہے جو صورت ہے نا جی وہ پیچیدہ ہے تو نہیں کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ <تصفیق> <اور تصفیق> دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جی جی ہر کاروبار کی اپنی زبان ہوتی ہے جی تو ہم نے زبان نہیں دیکھنی ہوتی ہے ہم نے حقیقت دیکھنی ہوتی ہے جی وہ عدنان مرحوم بیچارے ہمارے مولے کے دعوت اسلامی وہ یہ مسئلہ لے کر میرے پاس کچھ تین شست بیٹھے ہوں گے جی ایک دو تین شستوں میں کم از کم بیٹھے ہوں گے تو میں نے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ ایڈوانس ایڈوانس کا چکر نہیں ہے یعنی یہ وہ نہیں ہے ڈسکاؤنٹ نہیں ہے یہ آپ اپنی زبان بیان کر رہے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ چیز یوں ہے تین شستوں میں انہیں میری باگ سے ایگری ہونا پڑا ٹھیک تو یہ ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں نا تو تین گھنٹے تو کم لگے ہوں گے مجھے اس کو بتانے میں دی تو وہ چیزیں یہاں مدھیہ چرن پر دو چار منٹ میں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ان کا جو تی کار ہے جس کو یہ وہ کہہ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے جو, جو یہ بین کر رہے ہیں اس میں کافی اتار چڑھاؤ ہے تو پینٹ کے اندر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے پینٹ پینٹ بیچ دیا ڈیلر نے اب لوگ ٹوکن لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے ٹوکن لے کر آتے ہیں اور اب پینٹ بیچنے کے بعد تو اس کی ذمہ ختم ہوگی دکاندار کی جی کمپنی کہتی ہے آپ ان کو پیسے دے دیا کریں ٹھیک ہے تو وہ ٹوکن کے پیسے دے دیتے مثال کے طور پر ٹوکن تھا دو سو روپے کا جی اب کمپنی سے پیسے ان کو لینے تو یہ کمپنی سے پیسے لیں گے دو سو کے بجائے دو سو بیس روپئے مثلاً کچھ زیادہ لیں گے ٹھیک تو یہ زیادہ لینا سود ہے یہ باقاعدہ بیان بھی کیا تھا سلسلے میں تفصیل ہم ایک مرتبہ آج سے پہلے بھی نکلے تھے جی اور اس میں دو ہم نے نشستیں رکھی تھی جی ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ پہلے نشست رکھتے ہیں ہم شہری لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور دوسرے نشست رکھتے ہیں دیہی لوگوں کے ساتھ ٹھیک تو وہ جو کسانوں کے اور اناج کے اور اس طرح کے مسائل بیان کر سکیں تو پہلے ایشیز تو بڑی کامیابی ہماری جی حیدرآباد میں تھی ٹھیک ہے دوسرے ایشیز میں مزہ نہیں ہے یعنی وہ کی ہماری بات سمجھ نہیں سکے اور کسانوں کو اور اس طبقے کے لوگوں کو نہیں بٹھا سکے لیکن سب سے پہلے وہاں ایک تاجر نے سوال کیا تھا جی مجھ سے اور میرے سامنے سب سے پہلے یہ رنگ کے ٹوکن والے صورت آئی تھی اب چینل چیرن پہ وہ سلسلہ چلا اور یہ ادنان مرہوم جو ہے یہ آئے پریشان ہو کر اور, اور مفتی کام سے بھی رابطہ کیا میری بات سمجھ میں آئی اور <coughs> اس کے بعد چونکہ بڑے ڈیلر تھے اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ جو ماضی میں میں نے لیا ہے اس کا کیا ہوگا جی تو الحمدللہ اللہ وہ کئی لاکھ روپے بنتے تھے ان کو جب بتایا گیا کہ بغیر ثواب کے نیت کے زکات مستحق زکوت بندے پر صرف کر دی جائے تو انہوں نے اس ناپاک رقم سے خلاصی حاصل کی اپنی زندگی میں چھٹکارا حاصل کیا اور اس کے دو ڈھائی سال بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا جی تو مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں کہ شریعت کے حکم تھا اور اس حکم کو انہوں نے اتنی خوش دلی سے فالو کیا ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی انہوں نے جرا نہیں کی کیسے ہوگا کام کیسے چلے گا ہمارا ہم یہ کیسے کر سکیں گے تو ہم نے رہنا ہے مارکیٹ پہ وہ باقاعدہ کمپنی کے مالک کے پاس گئے جی جس کے وہ ڈھیر تھے کہ بھائی آپ کا یہ کام شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو چینج کریں ٹھیک ہے لینا انہوں نے بند کر دیا تھا اب وہ نہیں لیتے تھے یعنی اضافی رقم وہ نہیں لیا کرتے تھے لیکن انہوں نے خود بھی کوششیں کی بہت سارے رنگ والوں کو مزید بھی میرے پاس لے کر آئے کہ یہ بھی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے سوالات ہیں تو اپنی جو مارکیٹنگ ٹیم تھی شاید ایک مرتبہ ان میں سے کسی کو لے کر آئے کہ ان کو آپ کو نئی پالیسی بنا کر دے دیں تو یوں جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی جو کوششیں کاوشیں تھیں اب دیکھیے نا زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے جی موت کسی وقت آ سکتی بالکل اور <coughs> اب ہمارے محلے میں ہی تھے اللہ تعالی مخصرص فرمائے ایک ڈاکٹر جی انتالیس سال ان کی عمر تھی ٹھیک ہے تو ابھی جب ہم لاہور سفر میں تھے مرکز والے سفر میں تو پتا چلا کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک ہوا نہ ان کا بردن فیٹی تھا نہ ان کا جو ہے وہ ہجم بڑا تھا ہے بالکل پورے علاقے میں مشہور ڈاکٹر تھے ठीक. اتنے مشہور کہ لوگ دور دور سے کرتے تھے تو موت جب آنی ہوتی ہے تو آ کر رہتی ہے موت سے فرار ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے موت آنے سے پہلے پہلے بندے, بندے کو توبے, توبہ کی توفیق ہو جائے जी. جو دنیا میں غلطیاں کی ہیں اسے شٹکر حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے گھر بنا محلات بنا لینا پانچ سو کا بنگلہ ہزار گز کا بنگلہ اس سے بڑا بنگلہ یہ کامیابی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مجھ پھر ان کے سوال کے جواب کے لیے کیا ان کو مشورہ دیں گے اتنی لمبی تقریر کر کے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو انسادی طور پر جہاں بھی رہتے ہیں گا دال کی کسی شاک میں چلے جائیں ٹھیک ہے جی اور وہاں جا کے گفتو کریں دارالفطفیٰ سنت کی لیے چاہیں ان کے ایڈریس اور فون نمبر اسکرین پہ اللہ نے چاہا تو کچھ دیر میں آپ کو دکھا دی جائیں گے یہ اپنے پاس نوٹ فرما لیں کچھ دیر تک اسکرین پر رکھیے گا دارالفتا اہل سنت کے نمبر اور جو ان کے ایڈریسز ہیں تاکہ لوگ نوٹ کر لیں ہمارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیں تو آپ اپنا یہ پرٹیکولر مسئلہ لے کر مفتی صاحب کے پاس چلے ہیں کچھ ضمنی جو سوالات ہوں گے اس کے بعد آپ کو جواب دے دیا جائے گا جی نمبر پر کرنا ہوتا ہے ہم تو ہمیں جواب دے دیتے ٹھیک ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ملاقات ضروری ہے جی میں یہی عرص کروں کہ نمبر لے لیں اور ایڈریس اور وہاں چلے جائیں پھر جی اگلی کال دیجیے سب سے سوال ہے کہ آن لائن سٹور کا بزنس کرتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ بنا کے وہاں پکچر لگائی جاتی ہے اور وہاں اس کا ریٹ لکھا جاتا ہے تو لوگ ویب سائٹ سے سلیکٹ کرتے ہیں اور آرڈر بک کرواتے ہیں تو اس طرح آرڈر بک کرنا اور کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے اس کا کرنا کیسا ویسے تو کاروبار کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے وہ فقہ نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے بھائی کاروبار اس طریقے سے ہوتا ہے آن لائن کی دنیا کوئی نئی نہیں ہے پہلے زمانے میں خط و کتابت کے ذریعے جاب وا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ مسائل لکھے میں کتابوں کے اندر خط و کتابت کی جگہ آج کل آن لائن ہو گیا کہ بھئی فلاں چیز میں اتنے کی بیچی اتنے کی نہیں بیچی ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے اتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا تھا یہ تو تار بھیجی جاتی تھی ان کو آفٹر معاف کیجیے گا آفر اور ایکسپٹینس لیٹر جو ہیں جی آج بائی میل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ وہ جو تاجران تھے جو آفس کھول کے بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے آفس کے بجائے ایک ویب سائٹ کھول لی ہے ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ وہی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر تجارت کی تمام تر شرائط پائے جانا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا سیکھ لیا آن لائن کام میں کوئی آ نہیں ہے ٹھیک اس کے بجائے میں یہ کہہ لیتا ہوں ایک جملہ رو کہہ دیتا ہوں کہ حلال کاروبار میں کوئی آ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن حلال کاروبار ہے کیا ٹھیک یہی تو اصل سیکھنے کی چیز ہے آن لائن بزنس کے پیچھے وہ تمام تقاضے پائے جانا ضروری ہیں کہ جو ایک کاروبار کو ناجائز ہونے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے جواز میں مشتمل ہوتے ہیں اب جو بڑی غلطی ہمارے سامنے آئی ہے جی اس کام کے اندر ٹھیک ہے اور بہت ساری غلطیاں بھی ہوں جو بڑی غلطی ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک اس نے خریدہ ہی نہیں ہوتا صحیح موجود ہے موجود ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی بھی دو سروتے ہیں ایک تو یہ کہ مال ایسا ہے جو بنا کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آڈر پہ دے رہا سائز بھیجے گا سامنے والا اس سائز کا مطابق थी थी بنا کر دیں گے تو موجود ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ایک یہ کہ پروڈکٹ کے طور پر لگا رہا ہے ہمارے جی پاس پر یہ پروڈکٹ موجود ہے اویلیبل ہے لیکن اس نے وہ مال خریدا ہی نہیں ہے تو اپنی ملک میں آنے سے پہلے مال بیچا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جائزن ضروری دیگر سرائز جو ہے پھر اس کا بھی حل ہے اگر ایسا ہوتا ہو تو کیا کیا جائے کس طرح کے جملے استعمال کیا جائیں کس طرح کی تشہیر کی جائے ان حل کے لیے پھر سے رہنمائی لینی ہوگی مفتی صاحب کے پاس جانا ہوگا اور بہت سارے میرے پاس آنا ضروری نہیں ہے نہ میں ملاقات کرتا ہوں مفتی اسلام نہ میں ملاقات ہوں جی ہے دارالفطہ جہاں بھی موجود ہیں جی ان کو وہاں چلے جائیں اگر آپ کے شہر میں کوئی مستند عالم دین ہے جی ان کے پاس چلے گئے عالم دن ہوگا اس سے آپ رہنمائی لیں ٹھیک ہے اگلی گال دیجیے صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم نے ایک مکان کرایے پہ لیا اور کچھ عرصے بعد ہم نے وہ مکان واپس کرنا ہے مکان مالک کو اب وہ مکان مالک کہتا ہے جی کہ آپ فرچ کریں ہم نے جیسے وہ مکان ہم نے پورے مہینے کے لیے ہم نے لیا تھا اور ہم بیس دن میں خالی کرتے ہیں تو اب وہ بیس دن کے بعد وہ کہتے ہیں جی کرایہ ہمیں پورے مہینے کا ہی ادا کریں دس دن کا بھی کرایہ ادا کریں تو ایسا کرنا کیسا جی جی وہ بالکل صحیح کہتا ہے یہی حق بنتا ہے جب مہینے کا معدہ ہوا تو مہینے کا ہی کرایہ دینا پڑے گا یہاں تک کہ اگر ایک دن اوپر ہو گیا اگلا مہینہ آ گیا جی تب بھی مہینے کا دینا پڑے گا ایک دن رہے مہینے میں تو بھی اس مہینے کا دینا پڑے گا ٹھیک ہے جب کہ کرایہ مہانا تے ہوا ہو ٹھیک ہے مہانا تے ہو اب ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے جی وہ تو یومیہ ہوتی ہے یہ ماہانہ نہیں ہوتا یومیہ ہوتے ہیں گھروں کا جو کرایہ دکانوں کا کرایہ ہے یہ ماہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی کال دیجیے جی میرا سوال ہے کہ میں نے دکان میں نا ایک سال پہلے قرضہ لیا تھا بینک سے جس میں وہ پرسنٹیج لگاتے ہیں تو میرا کاروبار اچھا تھا لیکن کاروبار ختم ہو گیا اب دکان کر رہا ہوں قرضہ میں نے واپس کر دیا ہے اب جو دکان میں سودا ہے اس میں کوئی اس قسم کا کوئی ہے یا نہیں وہ کہتا ہے نا مغس کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا مگرس کو باغ میں باغ میں جانے, جانے نہ دو مغص کے باغ میں جانے سے پروانے کا خون کا کیا تعلق بظاہر تو نہیں ہے لیکن آپ ہی سے پڑا تو پھر وہ سمجھ میں ہے تو جو سوال انہوں نے ان ان کیا ہے یہ سوال بھی اسی نیت کا ہے تو پہلے تو مگز والا بتا دوں ٹھیک ہے کہ مگرس باغ میں جائے گی کہتے <coughs> شہد کی مکھی کو ٹھیک باغ میں جائے گی باغ میں جائے گی پھولوں کا شہد چوسے گی پھولوں کا رس, رس چوسے گی رس چوس کے چھتہ بنائے گی اس چھتے میں آئے موم آئے گا موم اور شہد آئے گا پھر اس کو لوگ توڑیں گے پھر اس سے موم بنے گا موم بننے کے بعد اس شما بنے گی شما جب بننے کے بعد شما جلے گی جب جلے گی تو اس سے گرد پروانے آئیں گے پروانے, پروانے آئیں گے تو وہ جلیں گے بھی تو شاید نے اتنی مشکل بات جو ہے اتنے واسطوں سے سمجھائی اتنے واسطوں سے سمجھنے والی بات ڈائریکٹ سمجھا دی کہ مغذ کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہا خون پروانے کا ہوگا ہے تو اتنی گہرائی کی بات سمجھنا کلام کی اے, بد نمائیں جو ہوتی ہے نا جی اس پر یہ بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کلام کا عیب ہے کلام کا ایب ہے کہ پیچیدہ بنا دیا اتنے پیچیدہ انداز میں بات بیان کی جائے ٹھیک ہے تو خیر ہمارے سائل نے تو سوال ضرور کیا ہے یہ تو عوام اسی طرح سوال کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ دکان میں جو ہے وہ ہے یہی کہا نا جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے کیا ہے سوال تو کریں ٹھیک ہے اور پہلے بھی کہا کہ جی وہ پرسنٹیج پہ لیا تھا ٹھیک ہے تو پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو قرضہ لیا تھا وہ سود پر لیا تھا تو سود پر جو لیا جانے والا قرضہ ہے یعنی یہ عمل ناجائز ہے ٹھیک اور جو یہ اضافہ دیں گے وہ بھی نہ جائے وہ حرام ہوگا سامنے والے کے لیے ٹھیک مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپے دیا اور ایک لاکھ روپے دس ایک لاکھ دس ہزار انہوں نے واپس کیے ٹھیک تو جس جو قرضہ دینے والا تھا اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اضافی رقم وصول کرے یعنی ایک لاکھ دس ہزار روپے لے رہا ہے وہ دس ہزار روپے جائز نہیں جی ٹھیک ہے یعنی اس ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے ٹھیک ہے بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکاط کو دے دے گا لیکن وہ جو رقم ہے جو اصل رقم ہے جی وہ ان کے لیے حلال ہے ٹھیک اس اصل رقم سے جو کاروبار کیا وہ بھی حلال ہے جو کاروبار جو اشیاء جو سامان اس رقم سے خریدا گیا وہ حلال ہے اس پر کسی طریقے سے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں آیا یہ اس کا جواب تھا ان کو توبہ کرنی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ سودھی قرضہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توباہ کریں اور آئندہ کوئی سوال کرنا ہو تو یوں سوال کریں کہ کسی نے اگر ایسا کیا ہو تو ٹھیک ٹھیک کہ گنا کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے ابھی جو کام کر رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے آپ نے جیسے فرمایا اور ایک بات ابھی اگر انہوں نے وہ معاہدہ ختم کر دیا ہے اب آئندہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے سود پر قرضہ لینے کا اور توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے اس پہ کوئی جملہ ارشاد فرمایا اب انہوں نے کہا کہ اس وقت کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور اب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا بیٹھ گیا تو سود کی نہوست بھی کہہ سکتے ہیں سوال دوبارہ سننا پڑے گا کیا ہمارے سلسلے کا وقت بھارت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ شاء کل دن آپ یہ ایک بجے سلسلہ مدنی چینل پہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فیس بک کا جو ہمارا مدنی چینل کا لائف مدنی چینل لائیو پیج ہے اس کے اوپر بھی یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے لائیو جا رہا ہوتا ہے اور بعد میں بھی موجود رہتا ہے اس پیج کے اوپر تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آئندہ اتوار کو بابل مدینہ کراچی کی مغرب کی نماز کے آدھے گھنٹے بعد یہ سلسلہ